پیامن اشرحم جمین اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو سمن نقول النزین اشرق اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرط کیا تھا کہاں ہے آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے سما لنگ تک انفتنا تو ہم اللہ القال و اللہ رب نام پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرک نہیں تھے انضر کیفا قزب اللہ انکھوں دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر وہ ذلم ماقانو یفترون اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلا دیوی بچائے گی اور فلا دیوتا بچا لے گا وہ سب نسیم بنسی ہو جائے گا غلّ بم ہو جائیں گے ہاتھوں کے طوطے اڑ جنگ پہ امین ہوں منجسوں میں وہی نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علمات تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے ان کے, ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پریمان لانے سے اپنے عوام کو. لہذا انہیں دھوکا دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بن سمر کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں دہی لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی شکرے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں وہ مینو میسک میں <وِلَئَن> آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہے نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں وہ جالنا الاقلو بہن اکنت اور یفک ہو حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آزان نہیں بکرا ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا شکل پیدا کر دیا كُلَّ لا یوں بے <بِهَا> اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کیوں پردے ڈال دی اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ موہر تو ہوتی ہے اور کیونکہ ختم ہوا ہوا قلوب ولاف فارم پشاوا لہٰذا ان کا وہ سارا اجتماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا حقائدہ جاؤ کا یہاں جا تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں یقین الزین کفر ان ہاغا اللہ اسات اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں وہی پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہیں باتیں وہی آپ دوہرا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں وہ جنہا نہ انہا ناہل اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں نہ ہی تو معلوم یعن ہان وہ روک رہے ہیں کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا عوام پر ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں یعنی او نہ کہتے ہیں کرنی کچرا جانا واحد نہ واضح بس رو نہ یوسا تو نہ سے یعن او تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا اور اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا یا نو خود بھی بھاگتے ہیں وہی جو نکون اللہ اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو وما یا لیکن انہیں ان ان ان ان ان ان ان ان اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے ولاوت را اس وقت انار اور کاش کے تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فکالو یا لا ردو وز بابے آیا تیرنا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نردو فنصدقو یہ محظوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فنصدقو ولا صب دیکھو وہ آیات رب اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وہ نقول امن اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بلبدالحم ماں کانو یقف امن قبل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی پہلے بھی حق ان پر واضح تھا بات ان پر کھل چکی تھی یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی وہ بات واضح تھی لیکن اس وقت جو ہے حسد کے بخت کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے ولور ادول آد المان اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بل فرض تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنی دنیا بھی تقاضے ہوں گے بال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں وہ انہوں لقاض بون اور یقیناً وہ جھوٹے وکار اللہ حیات دنیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی ممان نہنوں بے مبروسی اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے جان لیجیے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈس ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرقین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے بعد سے بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا فلاں بچا لے گا ہمارے وہ جو ہیں ماہیتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ماد کا پرست اس کو ہم کہتے ہیں الحاط کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہ ان ہی اللہ حیات انہیں دنیا و وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ و لو تراض وقف ہوا ناربہ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے کالا لئے شہزہ بلحق اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اٹھائے ہو کہ نہیں بلا ربی کالا شاہجہ ابلا کالو بلا و ابینا پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے کالا فضول اب ماں کن تم تطفرون تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں قبل خسن الزیر بلقاء اللہ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں حتہ اضا جات ہم سات و, و بختن یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا اوپر اچانک اب یہ اسا گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام طور پر قیامت ہی مراد بھی گئی ہے ایزا جات و, و بختن اچانک آ جائے گی قیامت کا یا حسرت نلاما فرتنا فی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاحی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جٹایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی وہ ہوں یہ اوزار حم اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اللہ سا آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ تو اللہ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا یعنی تو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے ایک شاید ابدی ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے ایک شائے عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارم ہے فی الگ تالم ولا عالم اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا صحیح مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے فی النگ تالم ولا عالم اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت جو ہے لائب اور لاحب ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا سدا کا مکال کہ اد دنیا بذرات الخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے اگر یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا یہاں بوؤ گے تو فصل کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ تین گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈرامہ ختم نہ بادشاہ تھا بادشاہ ہیں اور نہ فقیر تھا فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ایک ہے ایک جیسے ہیں سب کے ساتھ تو یہ ہے صورت ولندار الآخرت خیر الگین تقور اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں افلا تا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آ جسے میں نے اس صورت کے عمود کا ذروعۂ سنام قرار دیا ہے زبان لڑکھڑا تی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قد نہ لمو میں نبی ہمیں خوب معلوم ہے انحول يقولون جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے جو موزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگین ہیں آپ چکی کے دو پارٹوں کے مابین آ گئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے نب اللہ بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوا کوئی اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا. آپ کے اوپر کوئی تومت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقسیم نہیں ہے تقزیب تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے ججلات آئے تو جناتے ہم ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جٹلا رہے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے. اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ظاہر بات ہے رب النزل ولابد وبد الرقا نمبر دو بات ملک رسول قَبْلِ پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا صبر صبر کیا ماں کسزب اللہ ما کس جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وہاں پہنچائی گئی حتہ تاہم رسولا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ولا مبدل اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کل کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ضابطہ ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے انا سلوکی علیہ کا کالم سکیلا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے اب جھیلنا ہوگا ولقا کا منابر سلیم اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے روح نے ساڑھے برس تک سبل کیا تھا اور اب اس کے بعد ترخت بات آ رہی ہے وہ ان کا نہ اور کا اور اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے ان کا اعراض فہرست تو اگر آپ میں طاقت ہے انتب تر یا نفکن سر کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا اور فرمن فصل سوا یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں پتا کیا ہوں بے تو لے جہاں تو لا سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے خدور صداسم سے گفتگو ہو رہی ہے طاقت ہم نے ہمارا فیصلہ اور نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد نے وہ سب کو نیک بنا دی اس کا اختیار نہیں اب دیکھیے سخترین رفدارات فلا تک تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لذ کروں گا آپ جذباتی نہ ہوں بس اس سے زیادہ سکت. لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فلاں کن امن الجاہلی یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں کام الجاہلی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق گیا ان نبنی انہ میں میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا جواب جو بنا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے باپ سخت ہے سارے نو سو برس جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی حضرت چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہداج پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سبو سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب ابلیف بن جائیں گے آنے والد میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا تعلق ہے اس کو حق مل جائے فلاں دین ان یس تجیب النزیرہ یس معاون یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کے جو سنتے ہیں یعنی حقیقت سنتے ہیں بل موتا یا باسما اور جو مردہ ہے نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہے ان کو تو اللہ تعالی اٹھائے گا سما اللہ اور, اور, اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان پر کی طرف سے دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ بات کھا رہے ہیں ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصہ موجہ نہیں دکھانا تو لگا لیا لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی نظر میں حضور کی جان آ گئیوں کا بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کا آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کالہ تم ربی وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے اور بڑی سے بڑی نشانی اتار دے ولیکن کن لا یا لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجودہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کی مہلت ختم ہو جائے گی یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجودہ نہیں دکھا رہے یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگاتر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے ممام فل اور جنا ہے <مِنَسَعَلَكُم> اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں چوٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے ماس فرق رکھنا فل کتاب ابن شاہی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں ہر طرح کی جو ہے اشتشاد کر دیا ہے سما علا رب ہوں گے اور شرون پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا ولزین کرزمے آیات ہے نا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں سمن سم و بکمن فلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں میشی اللہ یزل ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق خبر کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ میں یشا یجال ہوں اللہ مستقیم اور جس کو چاہتا ہے اسے اس سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے کوئی آراہ تکم ان اقاقم عذاب اللہ عتب کمسات غیر اللہ تدول اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ اسدا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان پل تم سارے اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمک تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری کیفیت تو یہی ہے بھلی یا ہو تنون اسی کو تم پکارتے ہو فیق صف مات ان شا پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے برتن سو میں لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور اضاء اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے و لسلم الا امم مِن قبل کا فاخذہ ملباس رائے اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں انبیاء نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مبتلا ہیں وہ جاگیں گوشت میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی کھا لو پی لو جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو پھر اچانک عذاب ان آ جاتا تھا یہ مقبول اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مقمول بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ آرہ کے اندر وَلَقَدْ صلی اللہ علیہ کا فاخنا بالبا شاہ و اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لال لہوں گے تدر شاید کہ وہ تدرو کریں پلاؤ لائے جاؤں بآسنات رہ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ اور وہ عاضی کرتے بلا کن قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وزیا نلحم شیطان و ماں کانوں اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو وہ عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا فلما نسو باز کی جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تسکیر آئی تھی نصیحت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واضح آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بلا دیا فتح میں آ جائی ابا بک پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دی ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتہ اذا فرے ہوماں تہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذ نہ بغتتن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائدہ ہوں پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوت دابر القوم اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی ربش اختیار کی تھی بالحمد لہ رب العالبین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرور ہے تمدوم آلہ کلو بے نبی ان سے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر موہر کر دے مناہ غیر اللہ یا کی کم بھی اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا انظر دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو سے باندھ ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں سم یسن پھول پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں کل آ رہے تک متاب عذاب اور جہارتن ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر بڑا عذاب آ جائے اچانک یا الل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا ہر یہلک کو اندر قوم تو حالات تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈلکے کی چوٹ ومان ارسل المرسلیم اہ اللہ مبشرین ومنظرین اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساں میں ہم پڑھ چکے ہیں رسول مبشرین ومنظرین جو بیسک فنکشن ہے امبیا اور رسول کا وہ یہ ہے وَمَا ارسل الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مبشرین منظرین اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منظر بنا کر اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے فمن عامن عَلَيْهِمْ فلاں هُمْ علیہ تو جو ایمان نیا اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حضم سے دو ہوں گے بلظین قزبو بھی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یمسحم الزاب و بھی ماں ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و دفاع نی میاں کمبلایات وزد رکھیے